اور کتن نشانیاں ہیں اس ہے اور ضمے میں کہ اکثر لوگ ان پر گزرتے ہیں اور ان سے بے خبر رہتے ہیں